کمرہ مناسب شانتی چر شا منزل <سؤال> کے تنجی منازل منازل مناسبہ بانی بدیر ہاسری منازل مناسب دکھی سارش روچ ٹوکلے عمر ربیار اور جرم اوپر دردیش پاگمانی سڑے علیہ سیاب ان میں پاگی بانے خیستا جامی وہنا تارا پا کہا تھا تو پڑے رکرام سے اکیل آؤ اور لڑا اڑا با کلا خوراک ہو کا پکیل حافیز آرشمی دفارہ لے کے جاؤ دفعہ کب کربل دیکھو پیزت بان اکیلا قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الناس مناصرهم كنوى تاس خذر فقفل خل مناصر وباني اغرب یا قرصانيسا اغرب شويلة كداور سوا نقل لكذا اتنافر تذكر سيدي لكذا عدد دقى سنة وفقفاء دعوننا اول دقى عدد وقتونه بروان سادل اقنا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن انزل الناس مناصرهم کے نبی خن قراور کے عقل خن مناظر یا مسلمانہ اختصار افتصار الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اجلال اللہ اکرام شیبہ کی تنظیل اللہ سے مناظر سنگری ناغب اعظت کے اور دا عالم بزرت کے لاغیبہ اگر ہے چاہے تو شان سمناسب دا عزمت دا لال اکرام از مسجد شیبد السلام عزت دفینگیری حج مسلمانی عزت سفینگیری مسلمان وحامل میر القرآن اور عزت دا عالم د قرآن دا قاری د قرآن او غیر الغالی شرداد یعنی بھی قاری پدے کے جمری دو گولونا تحریف دے پر نفت ل قرآن کریم کی چپی فید مدن جمرید گولونا تحریف مارے لو قرآن کریم علماء کے لکڑ علماگی دل علماء والا گئی عالمیر کی غلو کئی تحریف مانوی کئی نکیر مفت دین داسی یا غیر الگاری چنوی غلو کون ان کے دل شاہد بار دری آسرا مرائی نکا قرائے مرائی تجاوز یا غیر الخاری نہیں تجاؤزون کے خرید عالمانہ جوڑ کی اضر خرید خاری جوڑ کی غیر الخاری دام دو جملے دو یعنی بھی تھجاؤز کون کے فری کے ول جاتی لرے وطن کے ردی نہ بار تر کو تلاوت سا ترک تر کو سرا حافظ بھی پٹر کے تلاوت نہ غرم گھر نیا عالم <سؤال> بھی لیکن آگے بنا عمل نہ کہ وطن قالبانہ دے نبی ڈری وطن کیا دینا فیت بہار دا عمر سا فیت بہادر تربت راسر اقرام موز سلطان المقصد اداریں گے عزت خاون سلطنت حکم المقصد جنرل پرویز المقصد چاقوی انصاب مند انصاب گئی